الحمد اللہ من الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامین خارن گرامی برادران سب کو حسین سلام السلام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو یعنی مقدس اسلام کے صحیح معرفت کے توفیعہ ہماری سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے آج درج نمبر چھ سو پینتالیس پبلک دو سو ستاسی ہے چھ سو پینتالیس جو اولاد فتح کے اداوہ شریف کے شروع سے لے کر ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے اور دو سو ستاسی اوراد فتح کے دروس کی تعداد ہے اولاد فتح میں آج ہم اسماع الحسن ہمارے سلسلہ بادشر اسماع الحسنہ میں ہیں اسما الحسنہ شعلم اس مقدس غفاروق جو اوراد ہتھی میں اسماء الحسنہ کے ذہن میں ہیں یا غفار جو ہے اس میں مقدس کی توضیح اور تشریح کے حوالے سے اس کا تین حصوں میں امتر بند آخر کرتا ہوں ایک تو اس کی لغوی تحقیق و معنیٰ لغت والوں نے اس کے کیا معنیٰ کیا ہے اور پھر وہ علماء کرام یا مفسرین میں کوشش کرتا ہوں ان میں سے اہم کوئی شخصیات کی رائے مل جائے جنہوں نے اسما الحسنہ پر کچھ کتابیں لکھا ہے تو اس میں سے جو ہے کچھ علائش کو پیش کروں تاکہ اسما کا صحیح معنی مفہوم ہمیں سمجھ میں آ جائے پھر قرآن باغ میں یہ اسم مقدس کتنے آیات میں آیا ہے ہاں اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو اور پھر آخر میں جو اس مقدس کے فیوز و برکات کے عنوان سے جو, جو اصما الحسنہ کی کتابوں میں شرح کی یا تعویذات کی کتابوں میں اس کے اثرات حواز فیوز و برکات کے والے سے جو کچھ لکھا ہے ان میں سے ایک مختصر جو ہے آئیڈیا کے طور پر آپ لوگوں کو دیتے آیا ہوں تو آج جو اس میں مقدس سیاہ غفاروں کے لوگ تحقیق و معنیٰ و توجیحات دیگر توضیحات وہ تو الغفار یہ جو ہے مبالغے کا سوا ہے فعال ان کے وزن پر ہاں جی یہ وزن فعال عربی زبان میں مبالغے کے لیے ہے ہاں کے وزن پر مبالغۂ کر سکا مبالغ کا سکھا ہے کے مطلب کیا ہے اس کے معنی یہ فارغ کے معنی یہ بخشنے والا مثلاً تو غفر بہت زیادہ بخشنے والا اس کے معنی جو ابھی آئیں گے بہت زیادہ گناہ معاف کرنے والا گناہوں پر بہت زیادہ پردہ ڈالنے والا بخشنے والا بہت زیادہ اس مفہوم میں آتے ہیں ابھی ہم اس کی لغوی تاخیر میں جائیں گے تو یہ غفار مادہ غفرہ سے غین فارا سے اس کا اصل حروف اصلی حروف یہ تو غفرہ یا غفرا غفرن اس کا لغت والوں مانا کہ گناہ معاف کرنا معاف کرنا اور ایک تحفرا اشتہبرا ظملہ پڑھتے استاق فرعظم بہن گناہوں کے معافی چاہنا اللہ تعالیٰ سے گناہوں کے معافی چاہنا اشتاقران بھی اسی سے منظر ہے غسان اور غفران غفیر مغفرتن یہ سب کے معنی جو درگزر کرنا معافی بخشش کے معنی میں ہے غافرن معاف کرنے والا بخشندہ یہ معنی کہ غافر اس کا خلاش مجرد کا ہے القاموس جدید لغت میں عربی اردو لغت ہے اس میں اس سے لفظ مادہ غفار کے یہ معنی لکھا ہے مجموعی طور پر غفار یعنی بہت زیادہ بسنے والا بہت زیادہ معاف کرنے والا گناہوں کو معاف کرنے والا بہت زیادہ آف و درگدر کرنے والا ان معنی میں استعمال ہوتا ہے دوسری کتاب جو ہے غفرا یا پھر باب ذربا یہ ضرور سے غفرا یا غفراً یعنی ڈھانگنا کسی چیز پر کوئی پردہ ڈال کے جیسے ایک برتن میں کھانا ہے اس پر آپ نے جو ہے کوئی اس کے اوپر کوئی چادر ڈال دیا کوئی کپڑا ڈال دیا یا اس کا ڈکانا اس کے اوپر چڑھا دیا تو یہ ڈھانگنا کس چیز کو ڈھانے کے معنی میں ہے غرا شیعہ ڈانا کے معنی الغافر بخشنے والا اس کا بھی معنی یہ کہ ہے اور الغفور میں نے لکھا ہے بہت بخشنے والا یہ لفظ جو ہے مذکر مون دونوں کے لیے استعمال ہوگا الغفور اور الغفار جو ہے بہت بخشنے والا یہ دونوں جو وزن ہیں الغفور والغفار یہ دونوں مبالغے کے مبالغے کے لئے دونوں غفور بھی مبالغہ کے لیے بہت زیادہ بسنے والا کا مفہوم ہے غفار بھی مبالغہ کے لیے بہت بسنے والا ہے ہاں جی تو یہ معنی جو ہے المنجد عربی اردو لغت میں اور الغفار تیسری کتاب الغفار غیر غفار سے ہیں جس کا معنی ہے چھپانا ڈھام دینا کسی چیز کو ہاں جی چھپانا ڈھام دینا اللہ تعالیٰ یہ مانا کہ انہوں نے اصل ہوگی مانا اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں کے گناہوں کو ڈھان دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہاں جی ہمارے گناہوں پر دنیا میں بھی اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے اس لیے ہم دنیا میں ہاں جی لوگوں کے سامنے بڑے باعزت طریقے سے گم پھر رہے ہیں زندگی کر رہے ہیں اگر ہماری گناہیں جو ہم نے خلوت میں کی ہیں جلوت میں کی ہے وہ سب لوگوں کے سامنے آ جائیں بالفاظ ہمارے پیشانی پر لکھا جائے ہاں جی تو پھر ہمیں جو ہے ہاں جی ہر کوئی اس پر آگاہی کسی کو آگاہی ہو جائے تو یہ دنیا ہمارے لیے عذاب کا گھر بن جائے گا ہاں یہاں سکون سے انسان پھر کیسے بیٹھ سکیں گے یا یہ کہ سب کو بہت زیادہ بے حایا بے شرم ہونا پڑے گا کہ جتنا گناہ ساز آزاد ہو کوئی ٹچ سے مست نہ ہو یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے ہاں جی یا جو ہے وہ پھر یہ تمنا کریں گے گنہگار انسان پھر تو ہمیں زمین کے نیچے جانا زیادہ بہتر ہے اوپر رہنے سے تو یہ اللہ ہیں جو غفار ہے بندوں کے گناہوں کو دنیا میں بھی ہمیں چھپا کے پردہ ڈال کے رکھتا ہے انہیں ایک نظام ہمارے اندر رکھا ہے انسان کے جتنے بھی غلط نیتیں ہیں جن میں منفی سوچے ہیں جب تک خود منہ سے نہیں بولیں گے کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے سوائے اللہ خود کے یہ ہوئی ست اس کی غفاریت کی وجہ سے ستاری کی وجہ سے اس پاک کی ہاں جی تو یہ معنی جو ہے اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں کے گناہوں کو ڈان دیتا ہے پردہ ڈال دیتا ہے اس لیے اس, اس کا صفاتی نام غفار ہے اللّہ تعالیٰ کے اور یہاں بخشنے کے معنی میں آتا ہے وہ یہاں اس کتاب نے نہیں لکھا یہ معنی جو ہے شرح ہے عوراد فتحیہ جناب طالف انصوصِ صاحب کے صفحہ ایک سو ایک پہ انہوں نے یہ معنی لکھا اوراد فتح کے ہمیں فی تو ایک ہی شرح ملتے ہیں جو بھی بہت ہی مختصر ہے جو والنط والجماعت عالم دین نے کہا کسی نواشی عالم دین کا ابھی تک جو ہے امراد فتح پر کوئی شرح ہمیں دستیاب نہیں اس لیے دو ترجمے کے علاوہ نمبر چار جو ہے الغفار الغفار ہوا ستار والنواد ہے ہاں جی فرمات غفار جو ہے مانا گیا ہے الغفار ہوا ستارالِ ظنو وہ ذات ہے جو پردہ ڈالتا ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر وہ لغر و لغت لغتن أَسَّطْرُ <وَتَّغْتِيه> غفر لغت میں اسد و تاختہ کہتے ہیں غفر کے لفل لغت میں پردہ ڈالنا کسی چیز کو کس چیز کو پردہ ڈالنا اور ڈانبنا ترقیہ چھپانا ڈانبنا فرماتے ہیں وہ یمین ابنیت المبالغہ یہ لفظ غفارج اور مبالغہ کے الفاظ میں سے سکھوں میں سے یعنی مطلب ہے اس کا خدا غفار یعنی کُ الما توبت من تکر التمن ہو یعنی اللہ تعالیٰ سے الماخرت یہ مصباح کفامی جو قرآن دعاؤں کی کتاب ہے قدیم اس میں انہوں نے یہ معنی کیا ہے ہاں جی یہ ستار کے معنی میں غفار یعنی وہ ذات جو اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپانے والا وہ ستار الجنوبِ بادی ہاں جی اور غبر کے معنی لغت میں چھپانے اور ڈانبنے کے ہیں والغفر لغتن الغطن اسدروطا تو چھپانے اور ڈانبنے کے ہیں ہاں جی اور یہ جو ہے وہ یہ من المن ابنیت اور یہ جو ہے لغت میں اور یہ مبالغہ کے افزان میں سے عرب اس وزن پر فعال کے وزن بھر مبالغہ کے لئے کوئی معنیٰ بڑا چڑھا کے پیش کرنا تو یہ روزما اللہ من بہت زیادہ جاننے والا ذراً بہت زیادہ مار پیٹ کرنے والا تو ایسے ہی غفاراً بہت زیادہ بسنے والا پندوں کے گناہوں پر بہت زیادہ پردہ ڈالنے والا چھپانے والا یہ مانی دیں گے تو اس کا معنی یہاں یہ ہوگا یعنی یعنی جب بھی جان رکھے کو لمحہ تقا علاتے تو بت مین الکا رتمن ہو من اللہ الماخیر یعنی جب بھی اور جتنی دفعہ جب بھی جتنی دفعہ بندہ ہے گناہ کر کے توبہ کرتا ہے اللہ اسے بخشتا جاتا ہے ہاں جی اس کے بنا یہ ہے جب یہ بندہ جو ہے گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں اللہ جو ہے تقرر عظمی نما اللہ طرف سے مغفرت کا دروازہ میں ہے اس طرف سے مغفرت تکرار ہوتی ہے یعنی وہ بار بار بخشتے ہیں بندہ توبہ کرتا جائے اللہ بخشتا جاتا ہے ہاں جی اللہ گناہ گار بندہ انسان ہے اس جو ہے تعص کے بزرگوں نے اپنے اشعار میں مناجات میں کہا ہے ہاں جی درگاہ ہے درگاہ ہے دینیس ست بار اگر توبہ شکستی تھی باز آ باز آ بعض ست بار اگر توبہ شکستی تھی یہ غفاریت کو سمجھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جی ہماری درگاہ اللہ کی طرف سے ہماری درگاہ یہ یعنی ہم نامہ اللہ کی درگاہ ایسی درگاہ ہے یعنی ما درگاہ ماں درگاہ نوم ہماری درگاہ نميدی کی درگاہ نہیں ہے بس اب اللہ نہیں بخشے گا ختم دروازہ بند ایسا نہیں اللہ دروازہ كبھى بند نہیں ہوتى ان درگاہ ماں درگاہ نميدى نيز اين ست بار اگر توبہ شكستى بعض آئے بندے مومن اگر تم نے سو دفعہ بھی توبہ توڑا ہے پھر واپس آ جاؤ بعض آ بعض آ, باز آ. واپس, آ واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ پھر توبہ کرو پھر توبہ کرو پھر توبہ کرو درگاہ ماں درگاہ نو مید ہماری درگاہ نومیدی کا درگاہ نہیں ہے تو اسی کو غفار بولتے ہیں غفار کا معنی یہی ہے کہ جو ہے بندے خطا کار ہے ہاں جی مسلط ہے تو خطا کرتے ہیں تو کرتے ہیں اللہ بہ دیتے پھر خطا ہو جاتا ہے تو وہ کرتے ہیں. اللہ بہا دیتا توبہ جب بھی بندہ سچائی سے کریں گے اللہ بہ دیتا انصاف تو یہ توبہ ایک دفعہ کرے پھر بار بار نہ توڑیں لیکن توبہ توڑنا بھی ایک گناہ ہے اللہ اس گناہ پر بھی اس کو بھی گناہ کچھ بہ دیتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا اس نے ہمیں جنت کے لیے پیدا کیا اس وجہ سے بندہ سچائی سے توبہ کریں تو اللہ تعالی بہ دیتا ہے لہٰذا توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے تو عربی ایک لغات کی کتاب ہے مشہور جو ہے جو قرآن لغات کی تشریح ہے ان میں فرماتے نمبر پانچ الغفار مغفرت و غفران اللہ کی طرف سے ہو تو بندے کو عذاب سے بچانے کے لیے یہ مغفرت اور غفران جب اللہ کی طرف سے ہو تو اس کا مطلب یہ اللہ طرف سے بندے کو عذاب سے بچانے کے لیے ہے اللہ بخشنے،, بخشنے والا ان کے عذاب سے بچانے والا ہے الغفر و آسماء حسنہ میں سے ہے اور ان کا معنی گناہوں کا بخشنے والا ہاں جی حق کا مانا جائے الاحَ ال والا غفور ان غفورن شکورن ان ہاں نمبر تیس آج نمبر پینتیس غفور انََََََََََ غفور الشكرن وہ بخشنے والا قادردان ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بہت, بہت قادردان ہے شكور بھى فعول موالغ والا اور قادردان ہے اللہ اللہ كى درگاہ ميں ہے تو وہ پاکزات بندن كو باس ديتا ہے ان کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے کیونکہ وہ مہلوان ہے وہ آرہمرحمین اللہ ہے تو بہت زیادہ بخشنے والا اللہ ہے باقی انشاءاللہ اللہ جو ہے تو زیادہ آنے والے درسوں میں ہوگا اللہ ان سب کو اللہ تعالیٰ کے آسما الحسنہ سے آشنائی ملے اور اللہ کی مغفرت پر ہمارے پورا پورا ایمان ہو اور اللہ کے دروازے کو ہی کھڑکھٹاتے رہیں انسان ہے خطا ہو جاتا ہے انسان خطا کا بل ہے لیکن اللہ کے دروازے کو نہ چھوڑیں ازین گرامی اور توبہ کریں بار بار توبہ کریں ہمیشہ توبے طعائب کرتے رہیں توبہ کرتے رہیں تاکہ ہمیں خوش پتہ نہیں ہماری موت کب آئے گا ہمیں ایک لمحہ بات کا پتہ نہیں اگر توبہ کر کے مریں گے اللہ بخش دے گا جنت ملانے کا لیکن گناہوں کا کثرت سے مرتکب ہو گیا کوئی توبہ نہیں کیا مشکل ہے پھر باخش مشکل ہے اذین گرامی لہٰذا اللہ تعالیٰ غر ہے اس کے اس اس مقدس سے انسان پھینس لے, لے اور اپنی آخرت کے لیے اس سے توشۂ راہ لے لیں اور توبہ کریں استغفار کریں اس سے گناہوں کی بخش مانگیں تو وہ چونکہ بہت بخشنے والا ہے لہٰذا وہ باخ دے گا اس کا وعدہ ہے وہ بخش دے گا دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے حضور میں ہمیشہ جکا رہنے کے اور اسی کے دروازے کو کھٹکھٹاتے خات رہنے کے اور اسی سے ہمیشہ اس کے درگاہ میں توبہ و استغفار کرتے رہنے کے ہم سب کو تمام عثمانہ عالم کو توفیق عطا فرمائے عامین فرما آمین